اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنجانوں ہے کو خات میں ڈالتے ہیں بے شک اللہ ناؤ چاہتا کسی بڑے دگاباز گنہگار کو